رقوفی قبور اللہ اللہ علام علی محمد, آل محمد وبارک وسلم ربشرہ صدری ویسر علی عمری واحل قولی وجاء اللہ وزیر عامین یا ربر العالمين. صورتشورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں پچیس سو پارے میں اور پچھلی مرتبہ اس کی آیت نمبر تیرہ پر کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ذکر کیا گیا تھا کہ گفتگو کا اگلا حصہ آج کی نشس میں کوشش کریں گی کہ اس پر گفتگو ہو سکے اس سور شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنا یا قائم رکھنا اس کے تعلق سے ہماری فرضیت جو ہم پر عائد ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ایک مرتبہ ترجمہ کرنے تھے پھر پچھلی نشست کا مختصر خلاصہ اور آج کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فرمایا کہ شرا المن دینی ماوسہ بہی نو مسلمان تمہاری بھی دین میں وہی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نو علیہ السلام کو کی تھی والذی اوحینا الیکا اور اے نبی جس کی وحی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کی ہے ہم نے وما وصینا سینہ بھی ابراہیم و موسا اور جس کی وسیعت ہم نے کی تھی ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انعقیم الدین کہ تم دین کو قائم کرو ولا فی اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ کبُر علی المشرکین ما جس بات کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ انہیں دعوت دیتے ہیں وہ ان مشرکین پر بہت ہی گہرا اور بھاری ہے اللہ یجتبی الیہی من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چل لیتا ہے کھینچ لیتا ہے ویهدی الیہی من ینوب اور اللہ ہدایت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ یہاں پانچ جلیل قدر رسولوں کا ذکر ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ انسانی میں ان رسولوں کی زندگیہ بڑی عزم و ہمت والی تھی چنانچہ اس پر تھوڑی سی ہم نے پیشی مرتبہ بات کی تھی دوسری بات یہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ دین شروع سے ایک ہی رہا ہے تمام انبیاء اور رسولوں کی بنیادی دعوت اور تعلیم ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے ایمانیات کے معاملے میں بھی اور دنیا دی جو عبادات متعین کی گئی ان میں بھی اور جو اخلاق ہدایات ہیں ان میں بھی اور بہت سے جو جرائم اور گناہوں سے روکنے کا تذکرہ ہمیں شریعت میں ملتا ہے یہ تمام پیغمبروں میں بات یکساں رہی البتہ یہ ذکر ہوا تھا کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے لیکن پیغمبروں کی شریعتیں وہ جدا جدا رہی ہیں جیسے کہ روزے کا تذکرہ کیا گیا کہ روزہ ہمارے ہاں بھی فرد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور بنی اسرائیل میں بھی تھا یہود کا معاملہ مگر یہ تھا کہ رات کو سوتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہمارے لیے تلقین یہ ہے کہ شہری کا اہتمام کیا جائے صبح صادق سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے تو روزہ وہاں بھی روزہ یہاں بھی مگر اس کی شکل میں تبدیلی ہو گئی اس کو کہیں گے کہ دین اور اصولی تعلیم تو ایک ہی رہی لیکن شریعتیں جدا جدا رہیں پھر ایک اور تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم سب الحمد دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور پوری امت جو کہ پونے دو ارب سے زائد مسلمانوں پر مشتمل ہے اور جو امت میں معروف مختلف مکاتب فکر ہیں اور ان میں کہیں فقہی یا علمی اختلاف ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ تفر کا نہیں ہے اصولی بنیادی تعلیم امت کے معروف مکاتب فکر میں ایک ہی ہے بنیادی طور پر ہاں کہیں علمی اختلاف ہو سکتا ہے کتاب و کے دلائل کی روشنی میں جو فقاہ بیان کرتے ہیں آہل علم رہنمائی کر دیتے ہیں اور ہمارے ماحول کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ اوپر باندھ لیے نیچے باندھ لیے اس پر ہی ہمیں پریشانی ہو جائے کرتی ہے تو ذکر کیا گیا کہ امام شافی اور رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ و رحمت اور رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ بھی انہوں نے بھی علمی دلائل سے ان مسائل کو بیان کیا اور وہ علمی دلائل بھی کتاب و سنت سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہی سامنے آتے ہیں تو اس طرح کے علمی اختلافات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دلائل کی بنیاد پر لیکن یہ سب دین ہی میں ہے اور دین ہی کی تعلیم اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں کیونکہ ذکر آیا تھا کہ تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو یہ مختلف علمی اختلافات جو امت میں ہیں یا سکولز آف تھاٹ ہیں مکاتب فکر ہیں حنفی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں ہمبلی ہیں دیگر یہ سب دین اسلام ہی میں شامل ہیں ان فکر ہی علمی اختلافات کو کوئی دین سے باہر نہ سمجھا جائے اس پر بھی کچھ ذکر آپ کے ساتھ سامنے پشلی نشست میں رکھا گیا تھا اور غالباً یہ بات بھی ہم نے مختصراً سمجھی تھی کہ ہمارا دین دین اسلام یہ مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل نظام زندگی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ایک ہوتا ہے ریلیجن انگریزی کا جس کو عام طور پر ہم مذہب اردو میں ترجمہ کر دیا کرتے ہیں وہ جو انگریزی والا ریلیجن ہے بائی ڈیفالٹ یا پرس سے اصل اس غریب کا دائرہ کار انفرادی سطح کے معاملات تک ہی محدود ہے مثلا ہر ریلیجن میں جو معروف ہیں دنیا میں کچھ عقیدے بتا دیے جاتے ہیں کچھ موڈس آف ورشپ جس کو بڑا مانا اس کی پرستش کے کچھ طریقے بتا دیے جاتے ہیں بتا دیے جاتے ہیں خوشی غمی کے کچھ مواقع کی تعلیم بھی مل جاتی اس سے زائد اجتماعی معاملات زندگی میں ریلیجن کا بائی ڈیفالٹ کوئی انٹرفیئر نہیں ہوتا جس کو دنیا میں ریلیجن کہا جاتا ہے ہم اردو میں مذہب کہہ دیا کرتے ہیں عام طور پر اس غریب کے پاس اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی نہیں ہوا کرتی لیکن رب کائنات نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے دین اسلام اس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے اس کو مکمل فرما کر دیا ہے لکم تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا پھر اللہ کا یہ بھی تقاضہ ہے سورہ البقرہ کی آیتمبر دو سو آٹھ میں ادخلو السلم کا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے یہ تقسیم یا ڈویژن اگر اللہ کے دین یا کتاب کے احکامات میں تم کر دو تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے قرآن کہتا ہے صورت البقرہ کی آیتمبر 85 میں افتون اباغل کتابی وطخ فرون اباغ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو کچھ احکامات لیتے ہو کچھ احکامات کو چھوڑ دیتے ہو کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے یہ اگر تم نے ڈویژن کر دی ہے تقسیم کر دی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات میں تو یہ کچھ کو ماننا اور عمل کرنا یہ قابل قبول نہیں سخبات ہے فما جزا فل کم کو ملا من خلحیات دنیا تو تم میں سے جو یہ روش اختیار کرے یہ رویہ اختیار کرے کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید آزاد مل غوف ماتا منون اور اللہ سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ البقرہ کی آیت نمبر پچیاسی ہے یہاں سے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے جو پچھلی مرتبہ بھی اشارت آئی تھی کہ آج ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ آئے ہم پر منتبک ہو رہی ہیں آج ہمارا رونا تو ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر دنیا میں جہاں ظلم ہوتا ہے تو مسلمان پر سستا ترین خون ہے تو مسلمان کا ذلت اور اسوائی مقدر بن چکی ہے تو مسلمانوں کی اس کے بہت سے انداز ہیں انالیس کے تجزیے کے اور یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے جس کو میٹرلسٹک اپروچ کہتے ہیں مادہ پرستانہ سوچ کہتے ہیں اس کے مطابق تو یہی رونا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں پتہ نہیں کیا کچھ لیکن بہرحال ایک مائنڈ سیٹ ہے جو وحی کی تعلیم کے مطابق ڈیولپ ہوتا ہے ایک نگاہ ہے جو کتابیں الہی کو دیکھتی ہے سنت رسول کی تعلیم کو دیکھتی ہے اور وہاں سے کچھ اور ہی تجزیہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ تجزیہ کیا ہے کبھی قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سات میں یا والوں کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بے سب تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا آج کوئی قدم امت کے جمے ہوئے ہیں جس ملک کے پاس ایٹم بم کی صلاحیت موجود ہے مسل ٹیکنالوجی بہت ہی بہترین موجود ہے بڑی شجاعت والی بہادری والی ٹرینڈ آرمی موجود ہے مگر ہماری اتنی بھی ہمت نہیں کہ معافیا صدیقی کو چھوڑانے کے لیے ایک خط ہی لکھ دیں امریکہ کو باقی میں کیا آپ کے سامنے رس تو اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پھر ہے مار روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ فرق ہے ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اس کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ مسئلہ قرآن کہتا ہے ان تنسر اللہ یگ سرکم یہ اگر تم اللہ کی اس کے دین کی نصرت کرو گے اللہ کی نصرت سے مراد اس کے دین کی نصرت اس کے دین کی مدد اس کے دین کی محنت ہے و تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا کم تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا تمہاری مدد بھی کرے گا قدموں کو بھی مضبوطی عطا کرے گا یہ قرآن پرسپیکٹو ہے اس امت کے حالات پر غور و فکر کرنے کا قرآن کی نگاہ سے تو یہ نظر آتا ہے قرآن اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اپنی مدد کا ہاتھ تم پر ہٹا دے تو بتاؤ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا ایمان والوں کو اللہ ہی پر کرنا چاہیے تو اس کی مدد ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا جس کا دوسرا آج مفہوم سادہ صحیح ہے یہ کہ آج تو مغلوب ہے گئے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے اور اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا دے تو بتاؤ کون ہے تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے ابھی ہم نے اقامت دین کی بات کرنی دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ذکر کروں گا انشاءاللہ لیکن یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے نا اکثر و بیشتر وہ میٹرلسٹک اپروچ والا اسباب کو دیکھ کر ہی اینالیس کرنا بس سارا میڈیا 99.99% .99 یہی پوائنٹ مجھے اور پرسینٹ آپ کو بتاتا ہے سارا الیکٹرانک کے ساتھ پرنٹ میڈیا اس میں لکھنے والے بھی دو تین افراد کے علاوہ سب یہی مادہ پرستانہ سوچ کی بنیاد پر انالس کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ الدا آئےت نمبر 68 میں تو یہ کہا کل یاہل کتاب مالا شعی حتیم طور اول انجیل اے نبی علیہ السلام سے فرمائیے اے آہل کتاب تمہاری کوئی سے تمہاری کوئی حیثیت تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تو رات اور انجیل کما ضلع اور جو کچھ تم بارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم کر کے نہیں دکھاتا یہ کو کہا اب تو طورات ویلڈ کتاب نہیں ہے اب تو انجیل ویلڈ کتاب نہیں ہے تو پر تو عمل نہیں ہوگا انجیل پر تو اب تو قرآن ہمارے سار ڈاکٹر سارمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے گویا یہ ہم سے خطاب ہے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اس قرآن کو قائم اور نافذ کر کے نہیں دکھاتے اور اسی المیدہ میں اس کی برकतों کا ذکر سورۃ المیدہ آیت نمبر 66 میں ولو انھم مقام التورات والانجیل لاکلوا من فوقہ ومن تحت ارجلہ اگر یہ تورات اور انجیل کے احکامات کو قائم اور نافذ کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے اللہ آسمان سے بھی خزانے اور زمین سے بھی خدانے عطا فرماتا قرآن کہہ رہے ہیں اور بارہ ایک حدیث میں آ چکی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حادل کتاب اقوام آخری بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے زریر اور رسوا کر دے گا یہ ہم ماننے والوں کے لیے وہ رول ہے کافروں کو تو دنیا میں ہی مل جاتا ہے فرون کو بھی ملا حمان کو بھی ملا نمرود کو بھی ملا شداد کو بھی ملا یہ رول ہمارے لیے ماننے والے کتاب کو تھامے اور اس کے احکامات پر عمل کرے اس کے احکامات کا نفاذ کرے تو ان اللہ بحادر کتاب ہی بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروجہ فرمائے گا اور اس کو ترکر دینے کی وجہ سے قوموں کو دلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا اسی کی ترجمانی اقبال نے کی وہ زمانے میں معذت سے مسلما ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر آج ضلع اور رسوائی کی وجہ یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے قرآن کو چھوڑ دینا ہے قرآن کو تر کر دینا ہے اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے اس کے احکامات کا نفاذ نہ کرنا ہے بہرحال تو درمیان میں ایک بات یہ ہے کہ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے بھائی اسلام از دین اور جو کوئی قریب قریب لفظ انگریزی میں کچھ کچھ اس کا ترجمہ کر سکے گا وہ سسٹم ہے اسلام سسٹم آف لائف لیکن انسانی عقل کی بنیاد پر سسٹم نہیں یہ ڈیوائن گائڈنس الہامی تعلیم کی بنیاد پر نظام حیات نظام زندگی ہے اور آج دنیا میں بحث سسٹم کی سسٹم کی بحث کس کا سسٹم چلے گا؟ تو اللہ کہتا ہے سسٹم تو میرا چلے گا ان الحکم الا اللہ للہ تین دفعہ قرآن نے کہا سورہ یوسف کی آئے نمبر چالیس میں سور یوسف کی آئمت سڑسٹ میں سور علام کی نمبر ستاون میں ان الحکم اللہ اللہ حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے حاکم تو وہ ہے تم تو بندے ہو اس کے تم تو اس کے خلیفہ ہو نمائندے ہو ریپرزنٹیو ہو وائسنٹ ہو نمائندے ہو تم نے اپنی مرضی نہیں چلانی اس کی مرضی کو زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ان الحکم اللہ اللہ حکم کا اختیار اللہ کے لیے آج دیکھیے نماز ہم کس کا حکم مان کر پڑھتے ہیں بھائی اللہ کا اور معذرت کے ساتھ عظیم اکثریت جمعے کی دو رکعت پڑتی ہے. ہے کہ نہیں پنج وقت نماز پہ اتنے نماز ہی آ جائیں تو مساجد کم ہے ہمارے پاس پتہ ہے آپ کو تبھی تو باہر کوئی پارک میں نماز ہو رہی ہوتی ہے جمعے کی نہیں مسجد سے سفے باہر نکل جاتی ہیں جو ورلڈ پلیس وادی علماء نے اجازت دی, دی چلو بھائی بہت بڑی جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھوا دو جمعے کی سڑکیں جو ہے وہ اس پہ سفید ایسے ہی ہے کہ نہیں اگر پنج وقت اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو بھائی اچھا ہے کہ نہیں آ رہے اللہ نہیں بھائی آنے چاہیے تاکہ مساجد کی تعداد بڑھے گی اچھی بات ہے تو نماز اللہ کا حکم مان کر ہی ادا کرتے نا زکات اللہ کا حکم مان کر روزہ اللہ کا حکم مان کر سود سے کس نے روکا ہے؟ تو کیوں نہیں چھوڑتے ہم ہم سے مراد جن لوگوں نے کھودی کر رکھی سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے سودی انویسٹمنٹ کی ہوئی سودی قرضے لے لے کر اپنے بنگلے اور بلڈنگیں اور پلازے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے یہ حرام ہے ہمارے دل میں مجھے بھی اور آپ کو بھی بچنا ہے اور حکمرانوں کو بھی اس کا خاتمہ کرنا نہیں ہو رہا تو قرآن کہتا اللہ اس کے رسو سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں. تو جو اللہ نماز کا حکم دیتا ہے زکوٰۃ کا دیتا ہے روزے کا دیتا ہے حج کا دیتا ہے انفاق کا دیتا ہے صدقات کا دیتا ہے وہ اللہ سود سے بھی منع کرتا ہے وہ اللہ بے حیائی سے بھی روکتا ہے یہ ہر جمعے کے آخر میں خطبے کے آخر میں کیا ہے سنتے ہم اللہ امر بلا و احسان ایٹا القربہ عید الن کر اب اللہ بے حیائی سے روکتا ہے اب آپ کے ہمارے گھر میں ٹی وی بھی کیا چل رہا بھائی موبائل کی سکرین پہ کیا کچھ چل رہا ہے اور اس کو چلنے کی پرمیشن کس نے دے رکھی حکمرانوں نے تو یہ حرام ہے جس سے قوم کے اخلاق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سود بھی چل رہا ہے بے حیائی بھی چل رہی سٹ... سٹا بھی چل رہا ہے جوا بھی چل رہا ہے یہ سارے کرکٹ کے نام پہ سٹے اور جو چل رہے ہیں آج بے حیائی فہشی کی پروموشن ہو رہی ہے یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں سے قوم کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے اور اس پر ٹیکس لگا کر حکومتیں کماتی ہرام یہ بھی تو اللہ ہی نے روکا نا ان چیزوں سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے قاتل کو سزا دی جائے گی زانی کو سزا دی جائے گی زنا کی تہمت لگانے والا جو ہے اگر وہ ثبوت پیش نہ کرے چار گوا کو بھی سزا دی جائے گی کون دے گئے سزا یہ بھی تو اللہ کے احکامات ہے یہ تو چند مثالیں تو اللہ کہتا ہے دین مکمل کر کے دیا اللہ کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو اللہ کہتا ہے کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ قابل قبول نہیں کیا آج ہمیں اس کا احساس سے ہے۔ ایک گلاس کے ٹوٹنے کا افسوس ہمیں ہے ایک موبائل کی سکرین ٹوٹنے کا افسوس ہمیں ہے اور اگر اسمارٹ اس فون کی اسکرین ٹوٹ جائے تو دل پہ لگتی ہے آئی فون سکس کی سکرین بلکہ شاید سیون بھی آ گیا اس کی میرے اپنے بچے نے بھی سکرین توڑی تو غصہ آتا ہے آتا ہے اور اللہ کی شریعت پامال اللہ کا حکم پامال اللہ کی دین کی مخلوبیت اس پر کوئی تکلیف ہوتی ہے میں اے خاص اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے کے جب وقت و پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر میں وہ آج غریب ہو ہے اور اس ماحول میں لبرلزم کے نعرے آزادی کس سے اللہ سے آزادی کے نعرے محب اللہ سیکولرزم کے نعرے بدترین بغاوت اللہ کے خلاف جہاں یہ کہا جائے کہ اللہ اللہ کر کرنی مسجد میں کرو باقی کاروبار میں سب چلتا ہے معیشت میں سب چلتا ہے معاشرت میں سب سب چلتا ہے عدالت میں انگریز کا کالا قانون بھی چلے گا غیر اسلامی باتیں بھی چلیں گی یہ ہے جو آج ہم جس مخمصے کا شکار ہیں یہاں قرآن کہتا ہے اقیم الدین دین کو قائم کرو مراد اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ایک معروف ترجمہ کیا گیا جو اپنی جگہ ٹھیک ہے دین کو قائم رکھو بالکل صحیح اللہ کا حکم ہے مانو درامد کرو لیکن اس کے وسیع تر مانی کیا ہے صرف نمازیں ادا کر لی دی دین کے تقالے پورے ہو گئے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد چند سجدے کر لیے دی دین کے تقالے پورے ہو گئے نہیں بھائی یہ اللہ کا دین یہ مسجد کے لیے بھی ہے یہ گھر کے لیے بھی ہے کاروبار کے لیے بھی ہے معاشرت کے لیے بھی ہے خوشی غمی کے مواقع کے لیے بھی ہے یہ عدالت کے لیے بھی ہے یہ ریاست کے لیے بھی ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے یہ سارے عالم انسانی کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول کا مشن قرآن کیا بیان کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ قرآن نے کہا سور توبہ کی آیت نمبر تینتیس میں فتح کی آیت نمبر اٹھائیس میں, صف کی آیت نمبر نو میں اللہ جس نے اپنے رسول علیہ صداۃ السلام کو بھیجا الہدا یہ قرآن دے کر ودین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر لیب ہی رحو عالدین ہی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں آپ کی میری کیا نمازیں ہوں گی جو رسول اللہ کی نمازیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لیکن کیا پیغمبر نے صرف نماز سکھائی ہے؟ صرف تحجد پڑھنا سکھایا پڑھنا سکھایا صرف صدقہ خیرات کرنا سکھایا صرف قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا آج بس برکت کے لیے قرآن رہ گئے گھروں میں مشکلات آ جائیں قرآن خانی کرا لو مریت ہو گئی قرآن خانی کرا لو بس مردوں کے لیے کلام ہے زندوں کے لیے ناراض نہ ہوئیے گا اپنے لیے پڑھتے اپنے لیے تو پڑھتے نہیں ہم اناشا ماشاءاللہ مرحومین کے یہ سارے ثواب کے لیے بس اللہ اکبر کبیرہ را قرآن کہتے تمہارے لیے ہوں میں. فی ذکر کم تمہارا ذکر ہے تمہارے لیے ہدایت ہے تمہارے لیے تعلیم ہے ہم نے بس برکت کی کتاب بنا کر اس کو رکھ دیا ہاں ساری گندگی تیئیس گھنٹے ساڑھے تیئیس گھنٹے چینلس بھی دکھائیں گے صبح آدھے گھنٹے وہ بھی تلاوت لگا دیں گے ان قرآن اس لیے آئے میں سجایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دو دھو کے پلایا جاتا ہوں اللہ اکبر بیٹی کو بھی جہیز میں پتا نہیں تو دیتے ہمیں تو جہیز کا پتا بھی نہیں ہے ہم قائل ہی نہیں اس کے بیٹی کو بھی اگر دیتے وہ بیٹی سوچی تو سیاج کیا حال ہے اللہ کے دین کے کا, معاملات کا اور ہماری ترجیحات کا گلاس کے ٹوٹنے کا افسوس شریعت کے پامالیوں کا افسوس نہیں ستر برس سے پاکستان لیا ہوا ہے کشمیر کی ہم باتیں کرتے ہیں اللہ ان بھائیوں پر بھی رحمت نازل فرمائے فلسطین والوں پر بھی برما والوں پر بھی شام والوں پر بھی لیکن دل سے پوچھئے جس پاکستان کو ستر سال سے لے کر بیٹھے ہیں اس کا حال ہم نے کیا کیا ہے شریعت نافذ ہے یہاں پر تو کشمیر اگر بل گیا اللہ کرے کیا آزاد ہو اللہ کرے کیا آزاد ہو کیا کریں گے کشمیر میں ہم یہی بہت پھیلائیں گے یہی سود کے دھندے اور ناراض نہ ہوئے گا ہم بھی مہاجر کی اولاد ہیں ہمارے بھی باپ دادا نے ہجرت کی تھی یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پر یہ جو ہم بیٹھے ہوئے کراچی والے ہم کہتے ہیں مہاجر ہیں کائے کو ہجرت کی تھی ہمارے باپ دادا نے اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے اللہ ایک خطہ زمین دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے کدھر وہ مہاجروں کی وہ،, وہ قربانیاں وہ وہ وہ ان کا وہ ان ان کا کا شوق ذوق کی محنتیں وہ ان کی ماں و بیٹیوں عصمتوں کی کا کی تار تار ہو جانا وہ لاشوں کا گر جانا اور لاشوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ جانا کائیں کو قربانیاں دیتی ہمارے باپ دادا نے اس شہر میں کڑیل جوانوں نے کہاں کا اپنی جانے دے دیں کہاں کا اپنا خون دیا اور دوسروں کی گردنے کاٹی اللہ کے دین کے لیے کتنی دفعہ ہم کھڑے ہوئے ہیں بجلی مہنگی تو ہم میدان میں آ جائیں گیس مہنگی تو ہم میدان میں آ جائیں ٹیکس لگے تو ہم میدان میں آ جائیں اللہ کے لیے کتنے لوگ میدان میں آتے ہیں؟ اللہ کا دین ہی مظلوم ہے یتیم ہے بےسہار ہے اپنے لیڈروں کے لیے میدان میں ہم آئیں گے اپنے فلاں کے لیے میدان میں ہم آئیں گے بجلی پانی گیس کے لیے میدان میں ہم آئیں گے ٹیکسوں کے خلاف ہم میدان کے اندر آئیں گے فلاں کے لیے ہم میدان کے اندر آ جائیں گے دھرنوں کے لیے ہم میدان کے اندر آ جائیں گے کوئی تحریک کے یہ دین اللہ کا یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا اس ملک میں اسلام کا نظام آنا چاہیے کوئی کھڑا ہوتا ہے سوچی تنہائی. میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں بصیرت کر رہا ہوں آج اب مطمئن ہیں چاہے پانچ وقت کی نماز پر یہ جمعے کی دو رگت پر کے دین کے تقانے پورے ہو گئے مسلمان ہونے کے تقانے پورے ہو گئے میرے نبی کا خون تعریف کی گلیوں میں بہتا ہے کہ نہیں میرے نبی نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو کہا کہ نہیں میرے نبی کا خون عہد کے میدان میں بہایا گیا کہ نہیں کائے کے لے آخر اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے لاشیں اٹھائے اپنے چچا کا لاشہ دیکھا کے میدان میں اسد اللہ اسد رسول اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر جن کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی تھی اپنے مصحب کا لاشہ دیکھا قاری قرآن جن کی ایک, ایک سال کی دعوت ہے قرآنی سے پچتر افراد ایمان لاتے ہیں یسرف سے مکہ مکرما کا ان مصحب کا لاشہ بھی دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دکھائے اپنے گھر میں فاقے بھی دکھائے دو دو مہینے چولہا نہیں جلا یہ بھی دکھا دیا اپنے دوستوں کی جانیں اللہ کے راہ میں پیش کر دیں یہ بھی تو رسول اللہ کا ہے کاسن یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے یہ ہے بھائی اقیم الدین دین کو قائم کرنے کی جد کرنا یہ آج امت پر فرض ہے قرآن کہتا ہے سورت المائدہ میں پینتالیس میں سینتالیس میں فاصفون جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں وہی ظلم کر رہے ہیں مراد شرک اور وہی فسط یعنی نافرمانی کر رہے ہیں نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی مگر سادہ سی بات اگر رب کا حکم نافذ کرنے کی محنت نہیں ہو رہی تو یہ کافرانہ نظام نظام ہے یہ نظام ہے یہ یہ مشرقانہ جی قرآن واضح اس بارے میں پیغمبر کی زندگی واضح اس بارے میں اسی سور شرح میں آگے ہم پڑھیں گے وہ امید پوری عادل کو مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عادل کو قائم کروں تو جس نبی نے عبادات سکھائی علیہ السلام تحج سکھائی صدقہ کا خیرات سکھایا نفلی کام سکھائے تصویرات پڑھنا سکھایا مسواک کا طریقہ بتایا خوشبو لگانے کا طریقہ بتایا امامہ شریف پہننے کا طریقہ بتایا اس پیغمبر نے یہ ساری محنت کر کے دکھائی اور میدان میں کھڑے ہو کر لیڈ کر کے دکھایا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دکھائے جب صحابی کہتے ہیں غزب آزاد میں اے اللہ کے پیغمبر میں نے پتھر باندھا ہوا ہٹا آپ کر دکھائی ماں دو پتھر بندے یہ تصوری آج امت کی دگاؤں سے اجل ہو گیا اور آج جو یہ بات کر رہے یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے یس وی آر ایکسٹریمسٹ ان واٹ سینس دنیا کہتے ہیں ہم اپنے نظام کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے ساتھ کمیٹیڈ ہے کیونکہ اللہ کہتے ولدین آمن و اشد حبل اللہ جو ایمان لائے ان کی شدید ترین شدید کا لفظ ہے شدت قرآن میں سپرلیٹو ڈگری اشد حب اللہ جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے قرآن کہتے ہیں تمہاری محنت بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہونے چاہیے yes, کہ ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا ہماری ساری محنت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوگا. قرآن کہ میری, میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سلحان و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہاںوں کا رب ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کیا میری اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میری جان مال وقت اوقات صلاحیت اولاد اللہ کے دین کے لیے لگ جائے کھپ جائے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں علمی دلیل نہیں ہے بس جذباتی دلیل ہے کل اللہ کے رسول سے اگر سامنا ہو میرا اور آپ کا تو پہلے تو سوچیں کہ منہ دکھا سکتے ہوں اور اگر وہ سوال کریں اے میری امتی تجھے میرا دین پسند تھا کہ نہیں تیری ترجیحات میں میرا دین تھا کدھر میرے تو گھر میں فاقے تھے اس راہ کی وجہ سے تیرے ہاں کیا ہوا میں نے اپنا خون دیا تعف میں عہد کے میدان میں تو کیا لے کر آیا ہے میں نے اپنے صحابہ کے لاشیں اٹھائیں تم کیا پیش کر رہے ہو تم کیا لے کر آئے میرا خون میرے صحابہ کی جانیں چلی گئی تمہارا وقت مال پیسہ بھی لگا کہ نہیں لگا کوئی کل کا ہمیں احساس مجھے اور آپ کو میں بھی شامل ہوں بیان کرنے والا بھی مبرہ نہیں باتوں سے اس کے لیے بھی رہنمائی پہلے پھر آپ کے لیے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر اور واقعی ہم امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہم اس پوزیشن میں اور کیا واقعی ہمیں فکر ہے نبی کے مشن کی نبی کے کام کی نبی کے دین کی کہ وہاں میں اور آپ کھپا رہے ہوں اپنے آپ کو صلاحیتوں کو لگا رہے چلیے آپ کے ذہن میں ایک بات بھی آئے گی کہ بھائی تم ذرا جذباتیت میں باتیں کر رہے ہو کوئی علماء کی بھی دلیل پیش کر دو ہمارے سامنے تو لیجئے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں اس شخصیت کی کہ بریلوی ہوگا دیوبندی ہوگا اہل حدیث ہوگا اس کا وہ سلسلہ جو چودہ صدیوں کا ہے وہ کٹا رہے گا اگر اس شخصیت سے جڑا ہوا نہ ہو کتنی بڑی بات کہہ دی میں نے آپ کو اہل سنت کے جتنے مقاد فکر ہیں اس برے, سغی، برے عظیم کے اندر وہ چودہ صدیوں کی چین اس کی کٹی رہے گی اگر اس شخصیت سے وہ جڑا ہوا نہ ہو اور وہ ہیں امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. سارے سلسلے وہاں جا کے جڑے گی اور شاہ فرمات رحمت اللہ علیہ اب خلافت کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے خلافت نظام خلاف جس لفظ کو آج لوگوں نے معاد اللہ بدنام کیا ہوا ہے اور غیروں کی کاروائیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال ہم اون کرتے ہیں اس لفظ کو ہم اون کرتے ہیں اس اصطلاح کو ہم اون کرتے ہیں ذمہ داری کو اور ہم اون کرتے ہیں اس پورے فریضے کو جو امت کے کاندوں پر ہے نظام خلافت کو قائم کرنے والا فریضہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ سارے کام وہ تمام امور جو رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں انجام دیں اب ختم نبوت کے بعد ان کے بحاف پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سارے کاموں کو انجام دینا یہ خلافت کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے دوبارہ وہ سارے کام و ذمہ داری جو رسول اللہ انجام دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی ختم نبوت کے بعد ان سارے کاموں کو اور امور کو اور ذمہ داریوں کو انجام دینا یہ امت مسلمہ پر فرد ہے لازم ہے خلافت کی یہ ذمہ داری ہیں اور اس کروں فکاس سے علماء سے جا کے پوچھے گا ہم تو دین کے ادنا طالب علم ہے ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے اصول کے طور پر مقدمت الواجی واجبون ال کسی شے کا مقدمہ وہ واجب ہوتا ہے کیا مطلب نماز ادا کرنے کے لیے آئے نا جمعے کی وضو کیا ہے کہ کی نہیں کیا کیا ہے تو وضو کو عام طور پر ہم کہتے ہیں شرط نماز کی شرط ہے نا اور نماز کیا ہے فرض لیکن فرض ادا کرنے کے لیے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو شے اس کی پری کنڈیشن شرط پری ریکوزٹ है, ضروری ہے وہ بھی لازم اور فرض ہو جاتا ہے کیا وزو کے بغیر نماز ادا ہو سکتی ہے نہیں تو وضو کروں گا یعنی با وضو ہوں گا تو نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو اور میں کاٹ سکتے نہیں اللہ کہتا ہے قاتل کو سزا تو اور میں دے سکتے نہیں اللہ کہتا ہے زانی کو سزا تو آپ میں دے سکتے نہیں وغیرہ وغیرہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے نظام خلافت کا موجود ہونا شرط ہے وہ قیام ہوگا نظام کا تبھی کام ہو سکیں گے تو یہ فرائض میں سے یعنی کام ہے کرنے کے حکم ہے یہ سزاؤں کا نفاذ سود کا خاتمہ زکات کی وصولی ان فرائض کو ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ایک نظام وہ صالح نظام خلافت کا نظام ہونا ضروری ہے وہ نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتے تو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے پری ریکویسٹ کیا ہے یہ نظام خلافت کا قیام اسی کو اقامت دین اسی کو اقیم الدین, دین کو کو قائم کرنے کی جد و جہد کہا جاتا ہے کچھ باتیں اور ہیں اس آیت میں پھر اگلی نشس میں ہمارے سامنے آئیں گی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ احساس عطا فرمائے کہ بھائی چند اعمال پر مطمئن نہیں ہونا اللہ کے پورے دین پر عمل کے لیے جد و جہد کرنی ہے دین کے نفاذ کے جد و جہد کرنی ہے ہاں وہ کب ہوتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں مگر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے ہم نے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں کل سرخرو ہو سکے واخر اللہ